فردوس الاخبار حدیث نمبر 3149, 3149 نور کے پیکر نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان روح بربر تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ وسبی وبارک وسلم ایمان والوں کو سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہوتی ہے اللہ ہمیں اپنی کامل محبت عطا فرمائے اور جب کسی کو اللہ پاک سے سچی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت قرار پکڑ لیتی ہے تو اس کی بدولت اسے سات یعنی سیون سمرات ملتے ہیں سات چیزیں عطا ہوتی ہیں وہ کیا ہیں انشاء اللہ پیش کرتا ہوں حضرت سعیم ضلع مصری رحمت اللہ تو فرماتے ہیں میں نے ایک نوجوان کو دیکھا بظاہر مجنون لگتا تھا مگر اس کے دل میں اللہ کی محبت تھی تو میں نے سمجھ لیا یہ نوجوان اللہ کے عشق میں چور عز و جل وہ رو رہا تھا دعا کر رہا تھا یا اللہ تو نے محبت کرنے والوں کو قرب عطا کیا مجھے دور کر دیا میرا گناہ کیا ہے تو نے محبت کرنے والوں کو اپنا وصال عطا کیا مجھے ہجر و فراق سے دوچار کیا ہائے مصیبت یا اللہ تو نے ان کو اپنی عبادت کے لیے جگائے رکھا مجھے سلا دیا ہائے میری رسوائی یا اللہ تو نے جو تج سے محبت کرتے ہیں شہری کے وقت مناجات کی لذت عطا فرمائی مجھے محروم رکھا ہائے میرا دکھ پھر وہ نوجوان رونے لگا حضرت سینس زنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میرے جسم کے پرسکون اعضا پر تب کبھی تاری ہو گئی اور میں نے پوچھا ہے نوجوان یہ رونا کیسا کہنے لگا ایس مجھے بتائیے کپڑے کی میل پانی صابن سے دور ہوتی ہے دل کی سیاہی کیسے دور ہو میں نے کہا اللہ کی کسم میں بھی اسی کی تلاش میں ہوں اللہ والوں کی آجی ہے فرماتے ہیں کہ مجھے نوجوان کے واقع سے بڑی حیرانگی ہوگی حضرت شعیب حریفیش رحمت اللہ تعالی علیہ حکایت اور نصیحت مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے ار رعود کا یہ اردو ترجمہ ہے اس میں لکھتے ہیں کہ میرے اسلامی بھائی اللہ پاک کی محبت جب دل میں قرار پکڑ لیتی ہے تو اس محبت کی وجہ سے دل میں سات سمرات پھلتے ہیں اور ان سات چیزوں کے بغیر اللہ کی محبت کا چراغ روشن نہیں ہوتا نمبر ایک نیت میں اخلاص جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے تو پھر اس کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے یعنی وہ اللہ کے لیے ہی کام کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے جو اللہ سے محبت کرے گا تو وہ اللہ سے ڈرے گا اللہ پاک سے ثواب کی امید رکھتا ہے نمبر چار اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا رہتا ہے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے ٹرسٹ کرتا ہے اللہ تعالی سے اچھا گمان رکھتا ہے اور ساتویں بات یہ کہ اللہ کی طرف لگنوں شوق رکھتا ہے کاش رہو مستو بے خود میں تیری ولا میں پلا جام ایسا پلا یا جی آمین سل الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ ہی و بارک وسلم حضرت سین محمد بن احمد مفید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں نے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے سنا میں حضرت سین سری ساقتی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں سو رہا تھا تو آپ نے مجھے جگایا فرمایا جنید میں نے دیکھا گویا میں اللہ پاک کے حضور کھڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے ارشاد فرماتا ہے سری میں نے مخلوق کو پیدا کیا تو سب نے میری محبت کا دعوی کیا پھر میں نے دنیا پیدا کی تو نبے فیصد لوگ بھاگ گئے دس فیصد رہ گئے میں نے جنت پیدا کی تو بکیا میں سے بھی نبے فیصد بھاگ گئے دس فیصد بچ گئے جب میں نے ان پر آزمائش نازل کی تو باقی رہنے والی تعداد کا صرف دس فیصد بچا باقی نبے فیصد بھاگ گئے میں نے باقی رہنے والوں سے پوچھا نہ تو تم نے دنیا کو چاہا نہ جنت کی طلب کی نہ آزمائش سے بھاگی تم چاہتے کیا ہو تمہارا مقصود کیا ہے عرض کی یا اللہ ہمارا مقصود تو تو ہی تو ہے سبحان اللہ اگر تو ہم پر مصیبتیں نازل فرمائے تب بھی ہم تیری محبت کو نہیں چھوڑیں گے میں نے ان سے کہا میں تمہیں ایسی ایسی مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا کروں گا کہ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے کیا تم صبر کر لو گے انہوں نے عرض کی کیوں نہیں مولا اگر تو آزمائش میں مبتلا کرنے والا ہے تو جیسے چاہے ہمیں آزمائے لیں اللہ حکبر فرمایا اس یہی میرے حقیقی بندے اور سچے چاہنے والے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے ایسی سچی پکی محبت الفت چاہت ہونی چاہیے اللہ پاک نعمت دے تو اس کی یاد کریں اس کا شکر ادا کریں وہ آزمائش میں مبتلا فرمائے تو اس کا شکر ادا کریں کتنے بزرگوں کے واقعات ہیں بیماریاں پریشانیاں دشواریاں تنگستیاں ناچاکیاں قرضے داریاں طرح طرح کی پریشانیوں میں وہ کھرے مگر کبھی بھی انہوں نے اللہ پاک سے اس کا شکوہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے پریشانیاں بھی آتی ہیں اولاد کے تعلق سے غم آتا ہے لیکن جو اللہ سے محبت کرنے والے وہ صبر کرتے ہیں اور ان کے لیے بشارتیں اور اللہ کے نیک بندوں کا مقصود آپ نے سنا تو, ہی تو ہے سبحان اللہ لا لام کل Allah Allah Allah دل کا زنگ چھڑا کل نوری پائیں جلا دل کو کرے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی وبارک و وسلم حضرت سیدنا ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی اللہ کے جو نیک بندے ہیں اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں ان کے احوال سنیں گے ان کی حکایات سنیں گے ان کے قصے ان کی اسٹوری سنیں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا ہوگی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا اور الغلام رحمت اللہ تعالی اللہ والے تھے بعض اوقات رات میرے پاس آتے ہمیشہ روزہ رکھا کرتے ایک رات میرے پاس گزاری میں نے رات کا کھانا حاضر کیا تاکہ روزہ افطار کریں تو آپ نے پانی سے افطار کیا عشاء کی نماز ادا کی تو اب عبادت پر کمر بستہ ہو گئے شہری تک نماز پڑھتے رہے اور میں نے یہ سنا کہ یہ یوں دعا کر رہے تھے اے مالک و مولا عز اجزا اگر تو مجھے عذاب دے تو بھی میں تج سے محبت کرتا ہوں اگر تو مجھ پر رحم فرمائے تو بھی میں تج سے محبت کرتا ہوں پھر رونے لگے اور ایک زوردار آواز نکالی بے ہوش ہو کر زمین پہ تشریف لے آئی افاقہ ہوا حضرت سیما ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں نے عرض کی اتبا آپ کی رات کیسے گزری تو آپ کی پھر چیخ نکل گئی فرمانے لگے اے ابراہیم بہت جلد حساب لینے والے کی بارگاہ میں پیشی کی فکر ہے محبت کرنے والوں کے جسم کے جوڑ اس چیز نے کاٹ دی پھر حضرت اتبا غلام رحمتہ اللہ تعالی علیہ بے ہوش ہو گئے افاقہ ہوا تو اپنا مبارک سر اٹھا کر کہنے لگے ارض کرنے لگے اے میرے مالک و مولا اس شخص کے متعلق تیرا کیا ارادہ ہے جو تو سے محبت کرتا ہے کیا تو اسے آگ کا آزاد دے گا یا اس کے دل کو ہجر و فراق کے عذاب میں مبتلا کرے گا اللہ اکبر اللہ والوں کی شان دیکھیے اللہ سے سچی محبت کرنے والوں کی شان دیکھیے اولیاء کی شان دیکھیے انہیں غیب سے آواز سنائی دی ہرگز نہیں جو اللہ کا محب ہو یعنی اللہ سے محبت کرے اور جس کو اللہ پاک نے چن لیا اسے عذاب نہ دیا جائے گا سبحان اللہ کاش ہم اللہ تبارہ کا واطلہ سچے بندے بن جائیں اس کی یاد میں رہنے والے ہو جائیں آپ نے سنا کہ حضرت سعیدنا اتبا غلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات اللہ تبارہ کی عبادت کرنے کے باوجود بھی خوف خدا سے رو رہے اور سورہ فرقان میں ایسوں کی تعریف کی گئی کہ ان کی راتیں گزرتی ہیں قیام میں ان کی راتیں گزرتی ہیں سجدے میں حضرت ویسے قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر قیام فرماتے اور کہتے کہ آج قیام کی رات ہے اور ساری رات اللہ کے حضور کھڑے ہو کر گزار دیتے اگلی رات آتی تو کہتے کہ آج رقو کی رات ہے ساری رات رکو میں گزار دیتے اگلی رات آتی کہتے آج سجدے کی رات ہے اور ساری رات سجدے میں گزار دیتے اور پورے فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایسے بندوں کی تعریف کی جو اس کے حضور قیام کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں اور پھر اس سے بخشش مانگتے ہیں روتے ہیں یعنی اپنی عبادت پر ناز نہیں کرتے اس کی رحمت پر ناز کرتے ہیں نی عبادت بھی کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے بھی ہیں یاد رکھیے یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے کہ وہ اللہ کی یاد کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تبارک وا تعالی اس کو رد نہ کر دے اور جو نادان ہیں غافل ہیں وہ نیک کاموں میں عبادت میں غفلہ سستی کرتے ہیں گناہوں میں پڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ معاف کر رہے تو یہ اچھی علامت نہیں تو اللہ پاک ہمیں وہ اپنی سچی محبت عطا فرمائے اور ہم اس کی عبادت کریں اس کی یاد کریں اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ جن إِلَّا ان سیا قرآن پاک کے مشہور آئے تھے اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے آدمیوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے ہمیں مقصد حیات سمجھنا چاہیے اور اس رب کے حضور جھکنا چاہیے جس نے پیدا کیا جس نے نعمتیں دی جس نے روزی دی جس نے صحت و عافیت بخشی اور موت کا مزہ ہم نے چکھنا ہے اور پلٹ کر اس کی طرف جانا ہے کلو نفسنگ قتل مؤ سلئی نا ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے پھر اس کی طرف پھیرے جاؤ گے کسی کے لیے جنت کسی کے لیے دوزخ اللہ پاک ہمیں اپنے محبت کرنے والے جو اس سے سچی محبت کرتے ہیں ان میں شامل فرمائے مجھ کو اللہ سے محبت ہے مجھ کو اللہ یہ اسی کی آتا رحمت ہے یہ اسی سی کی آتاؤ رحمت ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صاحبی وبارک وسلم ہمارے اکالی صلاح السلام نے فرمایا صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 165 تین عادتیں جس شخص میں ہوں گی تھری ہیبٹس وہ اسلام کی حلاوت پائے گا نمبر ایک اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں نمبر دو کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے نمبر تین اسلام لانے کے بعد دوبارہ کفر میں لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے تو جس کو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے وہ ایمان کی لذت پائے گا اور جو کسی سے بھی محبت کرتا ہے اللہ کی خاطر کرتا ہے یہ بھی ایمان کی حلاوت پائے گا مجھ کو اللہ سے معت ہے یہ اوسی کی آتامت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے امین بجاہ نبی ضلع امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم